محمود رات سور محمد نے داخا مسئلہ ہو گیا کے اور اس کے میں اس میں خلاصہ سکھا بھی جان پوہار اور ترکیب دوسرے رشتے میں ملاقات شری نرانو سکھاج آ کرو کنارے گیان آبار کنارے لکھو گیان آبار آگے دوسری سطح میں ہے بندہ زین اس کے بعد آبادی ہوئی اپنا اللہ زین کا پروار جن لوگوں نے کھو کر دیا کچھ بھی سلام والے ستر ون شدید لا اور دوسروں کو گروہ کا نام دیا یہ کیا گئی جلا پہلا آ رہا ہے جلا دو پہلی جلا جن دونوں نے پتھر دیا خود بھی اور دوسروں کو گروہ کا نام خاص طور کے دو ہال دن ٹھیک ہے تاکہ اصل آم نات کو یہ ہے مہار پہلے کار کا حال تھا آپ مہار اس کو چال آئی تو مہار برباد کر دیا نام کے عام یہ کاروائیاں نہیں کرتا ان کے بعد کرتا سی کا علاج کرنا اسپتال بند یہ بات پہلے اور جو لوگ مان رہا ہے ایمانہ ماں اسی ایمان تمام منصا گراجی کو اور سبھی کے حق کے حق کی طرف سے کپڑا ان سے یاد ہے لے کر مونی سماج مہارے کرنا ان سے اور پوش کر کے گاؤں کو ہاتھیں اس ساری یہ ہے ہےفا ہوتے نکائے علمت ہوتے نکائے نکایا کے جو فرق ہے اس کے لگتا ہے یہ اس لیے کہ تاکی جو کاقر ہے نا وہ کاپے کس کے اور جو باپ کے تاقع ہوتا ہے کامیاب ہے نہ اور بے شک لوگوں میں ہیں وہ تازے ہوئے پھر اور آپ جو ہے کا کامیابی کا تازے ہوئے حقیہ کلاس کی طرف سے کے اسی طرح دھیان رکھتے رہے اللہ تعالی واسطے لوگوں کے احباب ترغیب اور ترغیب کی کی تریک کے اوپ یہاں کے اسے بھی اچھا میرے سے آپ کے سامنے آپ پاتر کیا ہے ناکامی کر سکتا آپ کامیابی کر سکا تو باتیں ناکامی کر سکتا تو آپ باتیں ہو یا لائن اس کو پاکل ہونا چاہیے لکھتا ہے مقابلہ کرنے کیل نہ سر کو بھی کہا کہ مکون نسلہ کریں ان کیوں کو لڑ آپ اتنی ان کی خوب بری کر دو ان کی اتنی خوب بری کرو تو ان کی کا ختم ہو ان کی ختم ہو جائے آپ اگر ہم لڑائی کو ختم کر کے گرفتاری کریں نا تو ہمارے پر حملہ کر سکے کا حملہ نہ کر سکے یہ بڑا ہم جائیں گے دراصل افغانستان ہے کہ دراصل اور بعد تو میں نے ان کو کہا کہ تمہارے میرے گلتی ہے میں کب جانکار سے ہم گزرے نا تو میں ہاتھ ہو گیا تو تمہارے دشمن ہیں تو علاقوں کو پورا صفائی کرتے وقت ٹھیک تھا تو ہم کرا کر روکیں گے تمہاری مخالفت کریں گے تو ہم دس جاؤ گے جہ کیا کرو دنیا کے بند میں آدمی طرح طرح آج اس طرح کے میں نے تو پتا ہوئے ہیں کیا بات ہے شکل کا اس لیے آدمی دن کی روپ سے لڑتا ہے جلد بازی بالکل لگ رہے ہیں کہ پاکستان نے کا جیسے ملاب شری میں بھی ہم لوگ لڑکا ہے خوبصورت کیا ان کی طاقت دل کو ختم ہو جائے کیا ہم گرفتاری کریں گے تو ہم لوگ نہیں کر سکیں گے تب گرفتاری اگر ہم نے انہوں نے بتایا ہتھیار ڈال دیے ہم نے گرفتاری شروع کر دی بات شریف نے شروع کر دیا لیکن طاقت دوستے ہیں قرآن کا جنکاری ہتائے کا سچ اس یہاں تک جب ان کی خوب پور دکھا لو اس خوب پور لو اور تمہیں معلوم ہو جائے کیا جائے ہمارے پر حملہ ہو نہیں ہو سکتے کسی طرح تو پھر گرفتاری کرو پر شدہ ساتھ اشاخ کرو باندھنا گرفتار ہے اور گرفتار کرنے کے بعد تمہاری مرد چاہے ان کو غلام بنا چاہے ان کو نقصان کر کے جوڑ چاہے ان سے غلط دلام بنانا کس طریقہ ہے پہنپا محمد مارو مننا سر میں कार्य के बाद یہ سان کرو اس گرفتاری کے بعد میں میڈیا ہتھا تازہ رہا ہوں کرتے رہو یہاں تک رکھے جنگ دوارے اپنے ہتھیار دو وہ ہتھیار کا میرے مجبور ہو تو رکھتے رہو ہتھا تازہ عرب سے ملا دیا آلو تھا جہاں تک رکھی جان دوں کا سال کا اس سے پہلے پالن کرتا ہے کم پکڑی کہ پالن لائن کا کم جہاد ہے جہاز ہے کروڑوں کے استحال پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ خان ہمیں تہاد پر حکوم دیتے ہیں خود بھی کیوں نہیں تباہ کرتے خود اللہ تعالیٰ کیوں نہیں تباہ کرتے ان کو ہر کر کے زمین میں دچاتے سرزراتے ہمیں جہاز پر حکومت کرتے ہیں اوراہ کرتے ہیں یہ ایک سوال ہو سکتا ہے میں اس کے سوال کرتا ہوں تو خدا سے یہ کہو کہ اللہ تم نے کو پیدا کیوں کیا پیدا ہی نہیں کرتے تم سوال کرو گے کرنا تو بات کیوں نہیں کرتا کرتا دل کرے دماغ نہیں کرتا میں خیتم اللہ نے پیدا کر پیدا نہیں کرتا اس جواب میں عزیز دکھی ہے کہ دنیا کے لڑکوں کو اسلام کی کشمکش نہیں ہے کر رہی ہے ہمارے گناظرے ہوئے تھا ہم لڑیں گے مدائر بنے گے رازی بنے گے شہید ہوں گے بہادری کے گھر میں لکھ رہے تھے ایسے میں ہتھیار تو زمین کی گولہ کسی سے آ نہیں ہے تو ایسے خاص کر کے سواد ہو کر ہمارا جہان ہوتا ہے قوم کون سے بہادر ہے کون کنڈ ہے؟, ہے بہادر سنتے دنے سنتے دنے. اور ہو جائے گا نا لیکن بلا نشا اللہ حکمت مجلوری اہا اور اگر چاہتا اور خود بدلا لیتا ہوں سے ایسے بدلتا ہوں ہر گھر خاص سب رہا بلا کی ایجنٹ بلا کے بار کا رسم آسو ہے بلا کن عمر کم واق یہ سورج بھی مشکل ہے بلا کن امرکن اللہ نے حکم کیا تم کو جہاد کا تا تاکہ ہر سمئے باس تمہارے دوسرا مسلمان رکھا کر سکھا کر مسلمان ہے جہاد کا حکم سن کے آپ کی جان بار قربان کرتا ہے یہ میرا تعمیر رقم کرتا ہے اور کافر میں سے ہے جو جہاد کو دیکھ کے مسلمان ہوتا ہے سمجھتا جہان پہ نہیں ملتا ہے بل کو بات کے لیجیے بات تم کہو کہ ہم جہاد کریں گے تو شہید ہو جائیں گے اور بہت مقام آپ سے پر دیکھا گیا ہے کو کا حلقہ بھی ہو جاتا ہے مسلمان شہید ہو جاتے ہیں ناکام ہو جاتے گئے وہ کرنے اللہ کے بندے جو مسلمان شہید ہو جاتے ہیں وہ ناکام ہوتے ہیں کامیاب ہوتے ہیں کاپے جو ان کے ظلم کرتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں یا خدا کے فضا کے زیادہ مستحد ہوتے ہیں خدا کے, خدا کے سیادے مستحف ہوتے ہیں وہ سمجھے ہی تھا دیکھو حضرت ولزین قتلوا فی سبیل اللہ شہداء کا حسن انجام اور جو لوگ قتل کیے جاتے ہیں اللہ کی راہ میں وہ ناکام نہیں پلئی بس ہر کز نہیں ضائع کرے گا اللہ ان کے اعمان کو یہ شہادت بھی بڑا عمل ہے جہاد بھی بڑا عمل ہے سجاہدی ہند سمرائے اخروی سجاہدی ان کو منزل مقصود تک پہنچائے گا اور درست رکھے گا ان کے حال کو جو سر ابا درست رکھے گا ان کے حال کو اور داخل کرے گا ان کو اللہ تعالی بحشت کے اندر کے پہچان کرا دے گا اس بحشت کی ان کے لیے بحث میں داخل کرے گا اور پہچان بھی کرا دے گا وہی کیسے پہچان کرے گا دو طریقے ایک تو یہ کہ فرشتے آئیں گے وہ کہیں کہ حضرت چلو بحث میں پلا مقام ہے تمہارا نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ اللہ تعالی دل کے اندر علم ضروری ڈال دیں گے دل کے اندر علم ضروری ڈال دیں گے آدمی کا خود دل کرے گا ایسے چلا جائے گا کہ وہ میرا مکان ہے خود بخود پہچان لے گا یا یل لذین ترغیب جہاد اے ایمان بالو اگر مدد کی تم نے اللہ کے دین کی تو وہ بھی مدد کرے گا تمہاری اور ثابت رکھے گا تمہارے قدموں کو دشمن کے مقابلے میں وہ الزین کافر و انجام کو پا اب دیکھو موملین کے احوال انجام کافروں کے احوال انجام سارا یہی کو جائے پلین کافر انجام کپار جو کافر ہیں پتا صلاحم پستب ان کے لیے دنیا میں اضل اور ضائع کر دے گا اللہ ان کے امال کو آخرت میں ایک کفار کا انجام ہے دنیاوی بھی اوخبی بھی, بھی دارائن ظالم سبب سبب انجام بد یہ اس سبب سے کہ انہوں نے نہ پسند کیا اس کتاب کو جو اتاری اللہ خدا کے قرآن کو پسند نہیں کیا انہوں نے پا بتا یہ لہٰذا اللہ نے ان کے امال کو ضائع کر دیا آفل یسیرو کے لخی دنیا میں کیا پس نہیں چلتے پھر زمین کے اندر بس دیکھیں کیسے تھا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے دمر اللہ علیہ بیان انجام ہلاکت ڈالی اللہ نے ان پہل کافرین ہم صاحبہ اور ان کافروں کے لیے بھی ایسے حالات ہوں گے کہ لل کافرین سے گون مراد ہے مکے والے اور ان کافروں کے لیے بھی ایسے حالات آئیں گے یہ پہلے لوگوں کے لیے تھے اللہ یہ علت ہے جی علت واد و بعید مومنین کے لیے واد تھا کافروں کے لیے وئی تھا علت واد و بئی اس و وئی کی علت یہ ہے کہ اللہ تعالی مولا ہے مومنین کا مول نظین اور بے شک کافر نہیں کوئی مولا واسطہ ان کے خدا کے مقابلے میں کہ خدا کے مقابلے میں لکھ لینے خدا کے مقابلے میں ان کا کوئی مولا اور کارسا نہیں ان اللہ یدف اللہ انجام مومنی اب دونوں کے انجام دیے حالات بھی آ رہے ہیں مومن کفار سب کے بے شک اللہ داخل کریں گے ان لوگ جو جی ایمان اچھے باغات کے اندر جاری ہیں نیچے اس کے نہریں بلزین کافر وہ آ گیا نا اب کافروں کا حال اور ان کا انجام جو کافر ہیں وہ عیش کر رہے ہیں اور کھا رہے ہیں جیسے کھاتے ہیں کون جانور کھانے کے بعد کوئی فکر آخرت نہیں کوئی خدا کا شکر نہیں جانور کی طرح اور آج ٹھکان ہے ان کا واقعی میں انکریت تخلیف دنیا بھی تقریب دنیاوی بھی ہے اور حضرت کو تسلی بھی ہے کہ بہت سی بستیاں کہ یہ زیادہ سخت ہیں بیت باہ قوت کے تیری بستی سے جس میں نکال دیا تو اس کو تیری بستی کون مکہ ہم ہم نے ان بستیوں والوں کو ہلاک کر دیا آم ہم. ہم زمین کا مرجع بستییں بنیں گے یا حلے کریا ہاں ہلاک کر جو ان کے حال کو پسنا تھا مددگار واسطے ان کے میرے عزیز بات وہی چل جا رہی ہے مومنین کے احوال اور معال کافروں کے احوال اور یہ ساری صورت کو خلاصے یہی ہے آگے پھر منافقین کا ذکر بھی آ رہا ہے کا من کا نام آپ حال نا مومنی کیا پس وہ شاست کے ہے کہیں اوپر دلیل واضح کے اپنے رب کی طرف سے کا من زوئی نہ لہوسو عمل حال مجھ نے مصل اس کے ہوگا کہ مزین کیا گیا اس کے لیے برا عمل اس کا اور اتباع کیوں اپنی خیر احوا یہ دونوں برابر نہیں ہیں مسل جنہ انجام مومنی مسل کا منصفت صفت بہشت کی جس کا وعدہ دیے گیا متقین اس کی صفت کیا ہے جی فیحا انہارن بیچ اس بحث کے نہریں ہیں یہ بیان مشروبات بیان مشروبات بیچ اس بحث کے نہریں ہیں پانی کی ہی ایسا پانی جو نہیں بجبود یوں نہ سمجھو بحث کو کافی عرصہ ہو گیا پانی اس کا کیا ہو جائے گا بدبودار نہیں نمبر ایک نہریں پانی کی وانہار نمبر دو اور نہریں ہیں دودھ کی ایسا دودھ کہ نہیں تبدیل ہوا ذائقہ اس کا وانہار من خمرے نمبر کتنی تین اور نہریں ہیں شراب کی جو کہ لذیذ ہے لذات واسطے پینے والوں کے انہاروں کے نمبر کتنی چار اور نہریں ہیں شاہد سے جو کہ خالص ہے یہ بھی جی مشروبات بیانے مشروبات ہے بھئی دودھ کی نہر تو ہے شاہد کی نہر بھی ہے سمجھے لیکن گھی کی نہر ہے گھی کی تو اس سے معلوم ہوا کہ گھی کا استعمال زیادہ نہ کیا کروں اگر گھی کا استعمال زیادہ مفید ہوتا تو اللہ ہی کی نہر بھی بنا دیتی ہے اور حقیقت ہے یہ تمام طبیب ڈاکٹر یہی کہتے ہیں کہ گھی کا زیادہ استعمال نہ کرو دودھ کا استعمال کرو اب دودھ کے بارے میں کہتے ہیں جو بوڑھے آدمی ہوں نا دودھ کے اوپر ملئی بھی کاٹ دیں دیکھو نا اس میں گھی ہوتا ہے نا یہ تو دودھ کا استعمال کرو میرے عزیز شہد کا استعمال کرو اور دودھ کے اندر شہد ڈال دیا کرو اس کے ساتھ اس کو میٹھا کرو سبحان اللہ پانی کا بھی زیادہ استعمال کرو ڈاکٹروں سے پوچھو کہتے ہیں پانی کا زیادہ استعمال ہونا چاہیے دیکھو جو چیز قرآن پہلے کہہ چکا آج کے ڈاکٹر اسی کے قائل ہو گئے یہ تینوں چیزوں کا استعمال زیادہ کرو والم فی ملک نہیں سمرا یہ بیان ہے معقولات مشرواد کا جان آج یا معقولہ اور واسطے ان کے بیچ بہشت کے ہر قسم کے پھل ہوں گے کیا ہوں گے جی ہر قسم کے پھل ہوں گے تو میں نے ابھی بھی عرض کیا تھا کہ آج کل بابا پھل زیادہ کھائے پرو ہاں نہ پکوڑے کی بات ہے نہ سموسے کی بات ہے نہ دہی بنا ہے میں تو ان کو معمولی معمولی چکتا ہوں بالکل تھوڑا اچھا جی واسطے ان کے بیچ اس کے ہر قسم کے پھل ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مغفرا تم مرل بہن سبحان اللہ اللہ کی طرف سے کیا ہوگی بخش رحمت ہوگی یہ جنت روحانی ہے کا من ہوا خال دن کی نار یہ حال مجرمی اس سے پہلے عبارت معذوف ہے کہ جو آدمی ان نیمتوں کے اندارہ ہے بہشتی ہے اس بہشتی کا حال بھلا اس طرح ہوگا کا من ہوا خالد الفندار مانا کیا کرو گے جو شخص ان نیمتوں میں ہے اور اس کا حال اچھا ہے مثل اس کے ہوگا جو ہمیشہ رہنے والا ہوگا نار کے اندر اور پلایا جائیں گے پانی کھولتا ہوا پس کاٹ دے گا ان کے آنتوں کو میرے عزیز اتنے تک تو دو فریق تھے کون مومن آف کفار تو کیا تھا ان کا کیا بیان تھا دو چیزیں ان کی کیا بیان تھی دو چیزیں حال اور ماں ٹھیک ہے اب تیسرا قسم تلا آ رہا ہے کس کا منافقین تھا و من ہومیاں اسی طرح قرآن کو سمجھو کتنا ایک پیارا انداز ہے کہ اب تک جو تم نے پڑھا اس کا خلاصہ کیا ہے مومنین اور کفار کا حال اور ماں خلاصہ سارے کا اب منافقین احوال منافی فرمایا و من هُمْ اور ان لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو کان لگاتے ہیں طرف تیرے بابا تبلیغ کے اور کان لگانا ایک ظہری طور پہ ہوتا ہے کیا خوشامت کے طور پہ ایسے کان لگا کے بیٹھے ہیں حت خارجہ یہاں تک جب نکلتے ہیں نا تیری طرف سے کہتے ہیں واسطے ان لوگوں کے جو دیے گئے علم کو یعنی مخلصین صحابہ اوت علم کے نیچے کیا لکھنا ہے مخلصین صحابہ کہ منافق کہتے ہیں مخلصین صحابہ کو ماضا کالا آنے کا کیا فرمایا تھا حضور نے اب اب بظاہر تو استفام ہے بھائی حضور کی تبلیغ سن کے باہر نکلتے ہیں نا تو منافع کن کو کہتے ہیں مومنی کو کہ حضور نے اب کیا فرمایا تھا وظاہر کیا ہے استفام اور حقیقت کے اندر کیا ہے مزاق کیا استدار ہے سمجھے وہ انداز ہوتا ہے نا وہ کہتے تھے کہ میری طرف دیکھو نا ایک مذاق کیا کہتے تھے وہ اب جس کے ساتھ مذاق اور ایسے نہیں کیا جاتا اس کی بات کے بارے میں کیا کہا آپ انہیں بظاہر استفاق حقیقت میں کیا استفاق کا انجام دنیا بھی یہی لوگ ہیں مہر لگا دی اللہ نے ان کے جلی کے اوپر اور تابے ہوئی اپنی خواہشات کے حال مومنی جو مومن ہدایت پہ قائم ہے نا زاد ہم خدا اللہ ان کی ہدایت کو بڑھاتے رہتے ہیں وہ آتا تقوا, تقوا کے نیچلے کو توفیق کے عمل اور اللہ ان کو توفیق کے عمل دیتے ہیں فہل ضرور ز ہے جی بس نہیں انتظار کرتے یہ کافر و منافع مگر گھڑی قیامت کی ہے کہ آ جائیں ان کے پاس اچانک پستا پیٹ آ تو بھی ہیں ان کی علامتیں ایک قیامت کے منتظر ہیں قیامت کی علامتیں دو آ چکی ہیں ایک طرحتی سات و شکل کمر حضور کا موضا ہے شکل کمر یا نہیں تو اس قسم کے کی اعلان تو کچھ آ چکی ہے. اب یہ قیامت کے جو منتظر ہیں تم بتاؤ قیامت آ جائے اس وقت یہ ایمان لائیں نصیحت قبول کریں تو قبول ہوئی یہی ہے فا انا لہم ایزاد جات ہم ذکر انا لہم خبر مقدم ہے ذکر ہوں مبتضا ہے ایزاد جات ہوں جملہ موترزہ ہے تو مانا اسی طرح کرو جی پس کیوں کر ہوگا واسطے ان کے نصیحت حاصل کرنا اسے کراؤں کا مانا نصیحت حاصل کرنا پس کیوں کر ہوگا واسطے ان کے نصیحت حاصل کرنا ایزاد جب آ قیامت ان کے پاس تو کیا نصیحت حاصل کریں گے قبول تو ہی نہیں ہوگی ماں نصیحت یہ بات سمجھ گئی ہے اچھا آگے فرمایا جب قیامت آئے گی تو اس وقت نہ ایمان قبول ہوگا نہ نصیحت آدمی حاصل کر سکے گا لہذا پہلے سے چاہیے کہ انسان مارفت حاصل کرے قیامت آنے سے پہلے انسان مارفت حاصل کرے اس لیے فرما قالم اللہ اللہ وظاہ کتاب کس کو ہے میرے حضرت کو لیکن تعلیم کس کو ہے ساری امت کو کہ تم توحید کے قائل بن جاؤ قیامت کے آنے سے پہلے پس جان لے تو تاقید شان یہ ہے کہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ توحید کے قائل بنو بس تب لے دے گا اور معافی مانگ تو اپنی خطا کے لیے میں نے عرض کیا تھا نا کہ بظاہر خطاب کس کو ہے حضور کو مراد مارت ہے ہم اپنی سطحوں کی ماں بھی مان دیں حضرت پاک ہے اور اگر حضرت مراد ہوں تو زم سے مراد کا ہوگا خلاف اولا مراد ہوگا کبھی کبھی یوں ہوتا ہے حسنات البرار سیات المکربین نیک لوگی کی نیک کے مقربین کے نزدیکہ ہے گنا ہے اب میری طرح آپ دیکھو ایک بزرگ آدمی ہے وہ روزانہ پانچ سپارے منزل پڑتا ہے قرآن کی لیکن ایک دن اس نے پانچ کی بجائے تین سپارے پڑھے کتنے سپارے پڑھے تین سپارے پڑھے اور باقی طاقت نہیں رہی کام ہو گیا تو رونے لگا کیا ہے مجھ سے گناہ ہو گیا ہے ہے مجھ, مجھ سے گناہ ہو گیا مجھ سے گناہ ہو گیا میں توبہ کرتا ہوں کہ تین سپارے نیکی کی ہے یا نہیں تو نیکی کے باوجود بھی کیا کہہ رہا ہے کچھ سے گنا ہو گیا مطلب یہ ہے کہ جو اعلیٰ درجہ تھا نا نیکی کا اس سے کچھ کم جو ہوا تو اس کو بھی کیا سمجھتے ہیں برا سمجھتے ہیں تو لوگوں کے نزدیک جو نیک کیا اس کو کیا سمجھ رہے ہیں یہی یا ہاں سناؤ تو برا ہر سہیا کر مقررہ بھی اچھا جی معافی مانگ اپنے گناہ کے لیے والے مومنین کے لیے معافی مانگ مومنات کے لیے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے متقل بن متقلّہ مانا تمہارا چلنا پھرنا لکھ لو مانا اس کے معنی تو مشکل ہیں متقلّہ مانا تمہارا چلنا پھرنا دنیا میں وہ مسوا کم تمہارا ٹھکانہ آخرت میں